ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمر محدثاتها وكل اللہ محدم بدع وكل وک الباطم وكل وَق في النار اعوذ بالله سم اللہ سمل من نہ شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہل عامن تقل اللہ حق تی ولا تمۃ الذي یابکم من خلق واحد وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليك رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عباس ندی اللہ تعالی قال, قال نبی صلی اللہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالہ الحسنۃ و سیام فمن بحسنۃ فلم قطب حسن کا مل وطب اللہ حسنطن سب امیت الافن کثیر و انحم بلح قطب اللّہ حسنۃ و انحمبل الله اللہ سعت واحد روا مسلم في كتاب المان تمام قسم کی الله اللہ رب العالمين. وحدہ لا شریع کے للائق و ذیبہ جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد مقدسہ پر محترم سامعین عزیز مار بہنوں اعمال کی قبولیت میں اور اعمال کے ثواب اور اجروں کو بڑھانے میں سب سے اہم اور بنیادی کردار نیت کا ہوتا ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا راز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے کوئی تیسرا اس سے واقف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ دل کی بات ہے ارادہ دل میں ہوتا ہے نیت دل میں ہوتی ہے تو اسے بندے ہوئے اور اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا اور سب سے پہلی اور اہم بنیاد نیت ہوتی ہے کسی بھی عمل خیر کے کرنے کے لیے انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہی اس کے نیک کمال کو آگے بڑھانے یا کسی بھی نیک کمال کی بنیاد بنتا ہے جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے نیت نہیں کریں گے کوئی کام نہیں کر سکتے اس کی بنیاد نیت کی شکل میں پڑتی ہے اعمال کی قبولیت کی تو بہت ساری اہم شرطیں ہیں لیکن ان میں سب سے اہم اور بنیادی شرط اخلاص نیت ہے یعنی نیت کا اللہ کے لیے خالص ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث جسے امام تربانی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے پر دجال سے زیادہ بھی شیر کے خفی کا خوف ہے صاحبہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول یہ شیر کے خفی کیا ہے چھپا ہوا شیر یعنی جو ظاہر نہیں ہوتا دکھائی نہیں دیتا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرک خفی یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے بہترین نماز ادا کرتا ہے یعنی اب اس کا ارادہ اس کی نیت اللہ کی رضا اللہ کے سامنے اجر و ثواب کا حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے عمل کو لوگوں کو دکھانا ہے لیکن ہی. آپ کیسے معلوم کر پائیں گے کہ بندہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے شرک کے خفی ہے یہ چھپا ہوا شیر کو جسے ہم معلوم نہیں کر سکتے یہ نیتوں میں ارادوں کے اندر پایا جاتا ہے ابھی رمضان المبارک بالکل قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے روزے کی بات کہیے قیام رمضان کی بات کہیے یا تو پھر للت القدر کے قیام کی تینوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی جسے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کل کیا روزے کے بارے میں کہا منسامہ رمضان ایمان و کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان اور اللہ کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے اب یہاں کسی انسان یا لوگوں کی نظر میں نیک بننا نہیں بلکہ ارادہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک کو تعالی راضی ہو جائے تراوی کے بارے میں آپ نے کہا من قام رمضان ایمان و احت کہ جو قیام رمضان ادا کرتا ہے ایمان اور اللہ سے نیک نیتی کی امید رکھتے ہوئے یہی بات آپ نے للت القدر کے بارے میں کہی کہ من قام لت القدر ایمان واحت کہ جو للت القدر میں ایمان اور نیک نیتی اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے ہر جگہ پر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ نیک نیتی اچھی نیت جسے اخلاص نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی شت لگائی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی عظیم الشان کتاب سولہ سال کی محنت سے جسے انہوں نے تیار کیا اور امت کے لیے پیش کیا سب سے پہلے جس روایت کو انہوں نے نقل کیا سب سے پہلا جاب جو باندھا وہ نیت کے بارے میں اور ربایت نقل کی مشہور ربایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کے پر یہ چیز اشاعت فرماتے ہوئے سندا انما الاعمال بالنیات و انما لکل امر اما نبا فمن کانت ہجرتو الى اللہ ورسولی فہجرت الى اللہ ورسولی ومن کانت ہجرتو الى دنیا او امراتیون کی ہوا فہجرت الى ماہ جرائلی کہ تمام اعمال سوالحا تمام نیک اعمال ان کی بنیاد نیتوں پر ہے اگر کسی نے ہجرت جیسا عظیم الشان فریضہ یہ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے ادا کیا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی لیکن اگر اس نے ہجرت دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کیا تو اس کی ہجرت اسی جانب ہوگی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مہاجر کا تذکرہ کیا اسلام میں دو عظیم و شان جماعتوں کا تذکرہ ہے ایک انصار اور دوسرے مہاجرین اور ان میں بھی مہاجرین کا مقام انصار کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے دس اشرہ مبشرہ دس صحابی جنہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی سب مہاجرین ہے خلفۂ راشدین سب مہاجرین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جو فضیلت بیان کی بالکل واضح اسلام میں بھی سب سے بڑا مقام اور مرتبہ مہاجرین کا یعنی ہجرت کرنے کی بنیاد کے پر انہیں یہ مقام حاصل ہوا اتنا عظیم عمل اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ عمل بھی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا یا تو دنیا کس کسی چیز کے لیے ہوگا تو ہجرت جیسے عمل کو بھی ضائع اور برباد کر دیا جائے گا یہ بدنیتی یا نیتوں کے اندر پایا جانے والا شرک ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا یا کسی اور کی چاہت مقصود رکھتا ہے کسی اور کی طلب ہوتی ہے یہی چیز خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ کتنا بھی بڑا عمل ہو چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو شہادت ہو دعوت ہو تبلیغ ہو سخاوت و فیاضی ہو کوئی بھی عمل اگر بدنیتی کا شکار ہوا تو یقین جانئے کہ اللہ کے اس کا کوئی اجرا نہیں ہوگا یہاں یہ بھی جانئے کہ نیک نیتی کے اثرات ہماری زندگی کے پر پڑتے ہیں ویسے ہی بدنیتی کے اثرات بھی ہیں نیک نیتی کے جذبے کے تحت ایک معمولی سا عمل بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ وہیں اگر نیتوں میں خرابی ہے تو پوری زندگی نے کامال کرتے رہیے سب بے معنی فضول ہے اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملنے والا ہم روایت سنتے ہیں بخاری کی کہ راہ چلتے ہوئے ایک ذہن توائف جس کو کہا جاتا ہے جسے سماج اور معاشرے کے اندر گریوی حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اللہ اگر رسول نے کہا کہ وہ راہ چلتے ہوئے حالت سفر میں ایک جگہ پانی کے لیے رکتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ کتا پیاس کے مارے اپنی زبان نکالے ہوئے ہے تو اس نے کہا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اس طرح اسے بھی پیاس لگی ہے یہ بھی پیاسا ہے اس نے اپنے چرمی چمڑے کا جو جوتا تھا اس کے اندر پانی بھرا اور اس کتے کو پانی بلا دیا اللہ نے اسی ایک عمل کی بنیاد پر جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا نجات دی رب بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں بخشنے کے وہ عذاب کے بہانے نہیں ڈھونڈتا وہ بخش کے نجات کے بہانے ڈھونڈتا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک شاخ راستے میں نکلی ہوئی ہے جو آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی تو اس نے اسے کاٹ دیا کہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اللہ نے اسی ایک نیک عمل کی بنیاد کے پر اسے نجات دی اور اسے جنت میں داخل کیا تو اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا یا کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا لوگوں کی راہ سے یہ بھی در نجات کا ذریعہ ہے نیک نیتی کا جذبہ اللہ کے اتنا قابل قدر ہے اس کے فائدے دنیا میں بھی ہے آخرت دونوں جگہ کے پر ہے حدیث گار ہم سنتے ہیں امام بخاری نے جس کو نقل کیا بنی اسرائیل کے تین لوگ گار میں بارش سے پناہ لیتے ہوئے پھنس گئے تھے ایک چٹان آئی اور اس کے دہانے کو بند کر دیا تینوں نے دعا مانگی اور دعا مانگتے ہوئے انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا یہ ان کے اخلاص نیت کی دلیل تھی نیک نیتی کے بنیاد کے پر کیا جانے والا عمل ہماری دنیاوی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت کا بھی ان اللہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی اللہ کن تو فالتو ضالی کا ابتگا ففرا کہ اللہ اگر میں نے یہ کام ایک شخص نے کیا کہا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے خدمت بہت خدمت گزار تھا ایک دن لیٹ ہو گیا اور ماں باپ سوئے تھے بچوں کو اس نے ترجیح نہیں دی بلکہ اپنے ماں باپ جو کہ سوئے تھے انہیں اٹھایا نہیں بیدار ہوئے تو دودھ پیش کیا ایک شخص جس کے پاس مزدور تھا اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا کافی دنوں کے بعد آیا آنے کے بعد اس کی مزدوری کو اس نے اجرت کو تجارت میں لگا دیا تھا اور برکت ہوتے ہوتے اس سے پورا ایک ریور ایک جھنڈ بکریوں کا بن گیا کہا کہ یہ سب کے سب تیرا ہے تیرے مال کو میں نے تجارت میں لگایا اس کا فائدہ ہوا دے دیا اور ایک شخص نے جو اپنی چچا ساد بہن پر فیدا تھا موقع ملا لیکن اس نے اپنے آپ کو بدکاری سے ناکاری سے محفوظ رکھا تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو پیش کیا اور یہی کہا کہ اگر یہ کام ہم نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے یعنی اس میں کوئی دنیا کا مفاد نہیں ریاکاری کاری مقصود نہیں نمود مقصود نہیں لوگوں کے درمیان ففر رجان نامانہ نفی منہاد سخرا تو یہ چٹان کی وجہ سے جس مصیبت کا ہم شکار ہو گئے ہیں اسے ہمیں نجات دے اللہ نے نجات دی یعنی نیک نیتی کی بنیاد کے پر کیا گیا عمل ہمیں دنیا میں مصیبتوں سے غموں سے فکروں سے اور آنے والی مشکلات سے نجات دلا سکتا ہے یہ نیک نیتی اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی عمل کو کرنے کا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کیسے بخش دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا یہ ہمارا اپنا مزاج ہماری اپنی سوچ ہے اللہ کس عمل کی بنیاد کے پر بخش دے وہ بہتر جانتا ہے جنت اس کی ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں کون جائے گا جہنم اس کی ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کسے عذاب دے ہم فیصلہ کرنے والے نہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہا ایک بھکارن اپنے دو بچیوں کو گود میں لے ہوئے کچھ مانگنے آئی ماں بھی بھوکی تھی بچیاں بھی شدید بھوکی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں دیکھا تین کھجور تھی تینوں کے تین اٹھایا اور اسے دے دیا اس ماں نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دی ایک کھجور خود کھانا چاہتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ماں نے جیسے ہی اس کھجور کو کھانا چاہا تو دونوں بچیاں جو شدید بھوکی تھیں انہیں کیا پتا کہ ماں بھوکی ہے اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے تو انہوں نے اس ایک کھجور کا بھی مطالبہ کر لیا جو ماں کھانا چاہتی تھی ماں ماں ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہتی ہے فشق کتی تم رت التی کا نہ ماں نے اسے کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے جسے وہ کھانا چاہتی تھی اور دونوں بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا وہ کہتی ہے فائدم نیشان ہوا اس کا یہ عمل مجھے تعجب میں حیرت میں ڈال دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمنٹ کیا کیا جملہ اور کیا بات کہی فیصلہ کیا دیا اس کے اس عمل کی بنیاد پر ایک بھکارن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبصرہ کر رہے ہیں حکم و بیان کر رہے ہیں انہی حل او آنر یقیناً اللہ نے اس کے اس عمل کی بنیاد کے پر اس کو جنت دے دی جنت اس کے لیے واجب کرا دی یا اسے جہنم سے نجات دے دی ہمارے لیے ایک معمولی سا عمل لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے بخش کا بہانہ ہے بخش دیا اس ایک رحم کے جذبے کی بنیاد پر ایسار اور ہمدردی ترجیحات یہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم جز ہے قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جانور زباہ کر دیں یا لوگوں کے درمیان گوشت تقسیم کر دیں قربانی کا مطلب ہے اپنی ذات کے پر یا جن چیزوں کی ضرورت آپ کو زیادہ ہے اس پر دوسروں کو ترجیح دیجیے ترجیحات ہے بغداد کا ایک شخص مدینہ آیا تو مدینہ کے شخص نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے یہاں پر عیسار کیا ہے ہمدردی ترجیحات تو اس نے کہا کہ کھانا ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ بھوکے سو جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ کام تو مدینے کے کتے بھی کرتے کھانا ملتا ہے کھا لیتے ورنہ سو جاتے ہیں ہمارے یہاں پر ایسار یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اگر کوئی دوسرا مانگنے آ جاتا ہے اسے ضرورت ہے تو ہم اپنی ذات کے پر ترجیح دیتے ہوئے اسے دے دیتے ہیں وہ ہم اپنے پاس نہیں رکھتے یہی اصل میں ایثار ہے قربانی اسی کو کہا گیا تاریخ اسلام میں انصاروں کو اتنی اہمیت کیوں حاصل انہوں نے اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیا حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بارہ ہاں آپ سنتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی جب ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمان ابن رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی چارہ کیا گیا اخوت کے بندن میں اسلامی اور ایمانی اخوت کے بندن میں جوڑا گیا نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اللہ نے مجھے کافی نوازا ہے آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے مال تقسیم کرنے کے لیے راضی پراپرٹی تقسیم کرنے کے لیے راضی بیوی کو بھی تقسیم کرنے پر راضی کہا کہ میری دو بیویاں ہیں یہ نہیں کہا کہ میں جسے طلاق دوں گا جو میں پسند کرتا ہوں وہ تم کر لو نہیں کہا کہ تمہیں جو پسند ہو اسے طلاق دوں گا اور عدت کے گزرنے کے بعد تم نکاح کر لو تاریخ اسلامی میں ایسی کوئی مثال ہے کہ آدمی اپنی پراپرٹی یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو تقسیم کرنے کے پر راضی ہو جائے نہیں ہے قرآن مجید نے اصحاب کرام کو جو اعزاز عطا کیا رضی اللہ عند عن یوں ہی نہیں عطا کیا یہ رتب بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا یہ اصحاب کرام کی جبات تھی صحابہ کو جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی کہ جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء اور رسولوں پر ہے ویسے ہی میرے تمام صحابہ کو دنیا کے تمام نبیوں اور رسولوں کے صحابہ کے پر فضیلت ہے یہ اصار قربانی ترجیحات اور نیک نیتی کے جذبے کی بنیاد پر نیتوں میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوگا انسان کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں کر سکتا یہ بنیاد ہے نیک نیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کہا ہر عمل کے بارے میں کہا جب تک یہ چیز نہیں ہوگی انسان کار خیر کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا یا اگر ہم کارے خیر کر بھی رہے ہیں تو اسے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیتوں کے اندر فطور نہیں ہونا چاہیے اور اس میں خرابی نہیں پیدا ہونے چاہیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک فتنہ شیر کے خفی جو نیتوں میں ارادوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو کرا دیا دجال تو جب آئے گا آئے گا بہت سارے لوگ تو اس کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے سامنے بھی نہیں اس کا کچھ نام و نشان ہے جب آئے گا آئے گا ان لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا لیکن نیتوں میں ارادوں کے اندر جو فتنے پائے جاتے ہیں ریاکاری نموٹ شیر کے خفی جسے آپ نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس فتنے سے کون بچپاتا ہے تو نیک نیتی کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہماری زندگی پر ہوتے ہیں اور بدنیتی کے بھی دونوں اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ ارادے کے معاملہ ارادے کا اثر ہماری زندگی کے پر نیکیوں پر کتنا زیادہ ہے یہی ہماری نیکیوں کو گھٹانے اور بڑھانے کا ذریعہ ہے میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی مسلم کی امام بخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما سے یہ حدیث حدیث قدسی ہے اس لیے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے ایک بات بیان کر رہے ہیں جس حدیث میں اللہ کے رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بات بیان کرے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے تو اللہ کیا کہتا ہے ان اللہ کا الحسنات و اللہ نے نیکی اور گناہ متعین کر دیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جسے اچھا سمجھے وہی اچھا ہو یا جسے ہم برا سمجھے وہی برا ہو لوگ تو بہت ساری بدعتوں کو اچھا سمجھتے ہیں چاہے وہ شب برت کی ہو شب میراج کی ہو اور بھی بہت ساری بدتیں لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان کے اچھا سمجھنے سے وہ نیکی نہیں بن سکتی نیکی کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ نے اچھا سمجھ لیا اچھا سمجھ کے کر دیا وہ نیکی بن گئی نہیں گناہ اور نیکی کا تعین صف اللہ کرتا ہے اس لیے کہ اجر و ثواب وہ دے گا وہ طے کرے گا کہ کن چیزوں کے پر آپ کو ثواب ملنا چاہیے اور کن عمال کی بنیاد کے پر تمہیں عذاب دیا جانا چاہیے تو اللہ نے نیکی اور گناہ دونوں طے کر دیے سما بیہ ندال اور پھر اس چیز کو بیان بھی کر دیا قرآن و حدیث میں پوری وضاحت ہے ان ساری چیزوں کی کہ آپ کا کون سا عمل اللہ کیا مقبول ہے کون سا نہیں ہے اب یہاں اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے فمن ہم حسنا ایک شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے ارادہ کیا ابھی دل کے اندر بات پیدا ہوئی فلم یا لیکن اسے کر نہیں پایا کتب اللہ حسن تن کا اللہ اسے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کی شکلوں میں لکھ دیتا ہے اب یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے لکھتے ہیں حالانکہ کرامن کاتبین طے ہیں وہ ہماری نیکیوں کو ہماری برائیوں کو سب کو لکھ رہے ہیں لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے ارادہ کرنے کے بعد اگر نہیں کر پایا تب بھی اللہ اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے فرشتہ نہیں لکھتا بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر وہ اپنی زبان سے اظہار کرے گا فرشتے کو معلوم ہو جائے گا یہاں ارادے کا مطلبی ہی یہی ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے زبان کے پر نہیں زبان کے پر آنے کے بعد فرشتے کے علم میں آئے گا اور فرشتہ اسے ریکارڈ کرے گا اللہ کہہ رہا کہ میں لکھتا ہوں یعنی اس ارادے کو میرے اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ رامن کاتبین بھی نہیں جانتے اب اگر کوئی شخص یہاں کلا ہو کا زبان سے کہتا ہے خاص طور سے ہمارے جو ایک بدعت ہے نماز کے ادا کرنے سے پہلے زبان سے نیت کرنا جو میڈ ان انڈیا ہے میڈ ان مدینہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس کے پر عمل نہیں کیا اپنی زبان سے جو بدعت کی جاتی ہے نماز کی نیت کے نام کے پر یہ آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا نہ نبی سے نہ صحابہ سے نہ اماموں کے نام کے پر جن کی تقلید کی جاتی ہے نہیں ملے گا تو ارادہ دل میں ہوتا ہے یہ زبان کے پر نہیں ہوتا وہی حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے نیتوں کے پر جو آ جائے وہ ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ عمل بن جاتا ہے ارادہ وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ نیک نیتی کا فائدہ کہ ارادہ کیا اللہ نے ایک مکمل نیکی کا ثواب لکھ دیا اب یہاں ایک بات کچھ لوگ بہت کوشش کرتے خاص طور سے حج ادا کرنے کے لئے عمرہ ادا کرنے کے لیے یا کوئی اور نیک کام کرنے کے لیے کسی وجہ سے کر نہیں پاتے توفیق نہیں مل پاتی تو یہاں یاد رکھیے کہ اللہ ان کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا اگر نیتوں میں اخلاص ہے نیک نیتی کا جذبہ ہے تو ارادے کی بنیاد پر یقیناً ثواب ملے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ ارادہ کرتا ہے ارادہ کرنے کے بعد عمل نہیں کر پاتا میں ایک مکمل لے کے اس کو دیتا ہوں اور جب وہ عمل کر لیتا ہے تو قطب اللہ عشرہ حسنات اللہ اسے اپنے پاس کم سے کم دسنے کی لکھتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ صنعت بھی اشرتی ہم کہ نیکی کا ثواب کم سے کم دس گنا دیا جاتا ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد دس نماز کا ثواب پانچ وقتوں کی نمازیں پچاس وقتوں کی نماز کا ثواب کا ذریعہ بنتی ہے زافی اسے سات سو گنا میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اللہ یہاں پر لمٹ کو قائم نہیں رکھا ہے کہ بس سات سو اور اس کے آگے نہیں دیا جائے گا ابھی آپ نماز سے جمعہ ادا کریں گے انشاءاللہ تو ہر کسی کا ثواب یکساں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا دو رکعت ادا کریں گے سب دو رکعت ادا کریں گے ثواب سب کو برابر نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ سب کی نیتیں یکساں نہیں ہیں جس کی نیت میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ کی رضا اور اللہ کی چاہت کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا جتنا دل لگا کر اللہ کی رضا کے لیے پڑے گا اس کے ثواب کا معیار اتنا بلند ہوگا کم سے کم دس اور زیادہ سے زیادہ سات سو نہیں بلکہ اللہ کہ بہت زیادہ اس کو بڑھایا جاتا ہے سات سو کو چودہ سو ڈبل کرنے کے بعد اب اس کو ڈبل کریں گے اٹھائیس بڑھتے جاتا ہے اور اسی ضمن میں اس روایت کو سامنے رکھیے جسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا کہ لا لاتبی فلو ان انفقہ رسیفا میرے کسی صحابہ کو برا مت کہنا کسی بھی صحابی کو اور یہ بات آج صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں جب ایک موقع کے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہا تھا تو جب صحابہ کو صحابہ کے بارے میں کہنا منع ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کوئی بری بات نہیں بیان کر سکتے تو ہم جیسے لوگوں کی اس بات کی اجازت کہاں بے کہا کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولے اب یہاں لوگ حضرت امیر معاویہ ہیں حضرت امیر مغیر امیر شعبہ ہیں امر بن رضی اللہ تعالی کتنے اساب اکرام کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں نکل جاتے یہاں لوگوں نے بڑی تقدس کی نگاہ ہمیں دیکھا چاہے وہ سلمان ندوی ہو یا جماعت اسلامی کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے امام صاحب صاحبہ کے بارے میں جو چاہے کہیں جھوٹی روایتیں لا کر بیان کریں صحابہ کے خلاف لوگوں کا ذہن سازی کریں چلے گا لیکن اگر کوئی مولانا مودودی صاحب کے تعلق سے کچھ کہا تو یہ آگ بغل ہو جائیں گے آپیں کے باہر کمالے یعنی صحابہ کے بارے میں وہ لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں ان کے خلاف جھوٹی روایتیں بیان کر سکتے ہیں جب کہ قرآن میں ان کے بارے میں اللہ کی رضا کا تذکرہ ہے کہ اللہ ان سے راضی نبی نے کہا کہ ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہنا اتنی ساری مخالفتیں کرنے کے بعد جب وہ لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں لوگوں کے ذہن و دماغ کو خراب کر سکتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کہیں جو صحابہ کی مخالفت کرے تو تمہیں برا لگتا ہے یعنی تمہیں ناؤز بلّہ صحابہ سے زیادہ اس سے محبت ہے یہ معصوم ہے تمہارے نزدیک اگر انہیں اجازت ہے تو ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں اور یہ وہ جماعت ہے جس کا دفاع اللہ نے کیا جب منافقین نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان جاہیلوں کی طرح بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر منصفہ اللہ تبارک و تعالی نے دفاع کیا صحابہ کی جماعت کا کہا کہ میرے نبی کے صاحبہ بے وقوف نہیں ہے بے وقوف یہ منافقین ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں جو صحابہ کے پر زبان درازی کرے صحابہ کے خلاف کوئی بات لکے تو ہمارے نزدیک وہ بے وقوف ہے جو لکھ رہا ہے صحابہ نہیں ہے اس لئے کہ قرآن مجید نے اسی بات کو بیان کیا بہرحال اصحاب اکرام کے تعلق سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کچھ نہیں کہنا اگر ان میں کا کوئی شخص ایک مت یا آدھا مت اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے چاہے وہ خجور ہو جو ہو جو بھی اس نے خرچ کیا ہے. ایک مد عربی زبان میں عام آدمی کے جو ایک مٹھی ہوتی ہے دونوں ہاتھ کو ملانے کے بعد اس میں جتنا بھی آتا ہے اس کو عربی زبان میں ایک مد کہتے ہیں اور چار مد کا ایک سا ہوتا ہے جو کہ صدقت الفطر کے اندر ادا کیا جاتا ہے تو اگر میرے صحابی نے ایک مد یا آدھا مد یعنی ایک مد کا آدھا ہی حصہ سا سات سو گرام کے قریب ہوتا ہے ساڑھے تین سو گرام یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اگر تم میں کا کوئی شخص عہد پہاڑ کے برابر جو کئی کلومیٹر کے پر پھیلا ہوا ہے سونا بن جائے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا کہاں تین سو گرام سات سو گرام اور کہاں عہد پہاڑ جو کہ کئی میل کا ہے کئی کلومیٹر کا ہے سونے میں تبدیل ہو جائے دونوں کا مقابلہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ صحابہ کی نیت اخلاص کا معیار انتہائی بلند تھا جس مقام کے پر وہ تھے ہم نہیں پہنچ سکتے ان کا ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں دیا ہوا بعد میں آنے والے کسی شخص کا چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو ہیرو ہو جواہرات ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا برابری نہیں کر سکتا یہ ان کی نیت ان کے اخلاص کا عالم تھا وہی چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سات سو اور سات سو سے لے کر اس سے کہیں زیادہ نیکی کا ثواب بڑھاتے رہتا ہے اس کے بالمقابل اللہ نے یہ کہا فمن ہم بھی سید کسی نے کسی برائی کا برے کام کا ارادہ کیا فلم یا لیکن اسے چھوڑ دیا اس کے پر عمل نہیں کیا دل کے اندر ارادہ پیدا ہوا کسی برائی کے تعلق سے لیکن کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی کا ثواب دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ترک گناہ یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا اور دلوں کے اندر کسی گناہ کے بارے میں رغبت پیدا ہونے کے بعد ارادہ ہونے کے بعد بھی اسے ترک کر دینا اللہ کے یہاں پر نیکی کا ذریعہ ہے اسی لیے اللہ اس کے پر ایک مکمل نیکی دیتا ہے اور اگر بندہ کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اتنا ہی لکھتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے یہاں نیکی کی طرح اس کی نیت نہیں دیکھی جاتی ہے کہ اس نے کس نیت اور کس ارادے سے کیا جتنا کیا اتنا اس کے ریکارڈ میں درج کر دیا جاتا ہے اور مختلف بہانوں سے ان گناہوں کو مٹایا جاتا ہے ان نلحسنات نسیات کے اچھائیاں برائیوں کو مٹاتے چلتی ہیں کیسے مٹاتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک گھنٹہ کسی اچھے کام میں لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا وقت تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھے تھے تو نیکیاں آپ کے گناہوں کو مٹا رہی ہے گناہ نہیں ہونے دے رہی ہے یہی ہے نیکیوں کا گناہ کو مٹانا اور آخرت میں اللہ ایسی بخش کرے گا یہ صرف عقید توحید کی برکت اور بخش کا ایک بہانہ ہے جسے امام نسی نے روایت کیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت بھی ہے ان کا قول بھی ہے یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بخشش کرے گا کہ اس کے بارے میں بندہ تصور نہیں کر سکتا یہ ہمیں گمان میں نہیں ہوگا اللہ کی بخشش اتنی وسیع ہوگی قیامت کے دن اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں امام نس نے ایک روایت نقل کی اللہ قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے قریب لائے گا قریب لانے کے بعد اس کے کچھ گناہوں کے بارے میں تذکرہ کرے گا تو بندہ جھجکتے ہوئے اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا اللہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے اس گناہ کے پر پردہ ڈال کے رکھا کسی کو معلوم نہیں تھا جا میں آج تیرے اس گناہ کو بخش دے رہا ہوں اور صرف گناہ کو بخشا نہیں جا رہا ہے بلکہ تیرے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے یعنی جتنے جتنا تجھے سزا ملنی چاہیے تھی جتنا تیرے گناہ کی بنیاد کے پر تجھے اذاب ملنا چاہیے تھا پورے کے پورے کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو بندہ خوش ہو جائے گا کہ جب میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے بجائے سزا کے مجھے عزر دیا جا رہا ہے تو بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے وہ گنا کیا وہ گنا کیا تھا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے یعنی ایک طرف تو بندے کو ڈر لگ رہا تھا اور جب دوسری طرف اسے معلوم ہوا کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو اپنے گناہ بیان کر رہا ہے تو اللہ کہے گا جا جتنے تیرے گناہ تھے سب کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور تجھے جنت میں داخل کیا یہ جنت اللہ کی ہے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہاں اس نے ایک شرط رکھی ہے شرک نہیں بے وفائی اگر کوئی میرے پاس کر کے آئے گا تو میرے پاس سوچنا نہیں کہ میں بخش دوں گا یہاں تک کہ اللہ نے بندوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بھی ایک راستہ نکال کر رکھا جتنے اہل ایمان ہو ایمان توحید کو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا جس کا عقیدہ جس کا منحج درست نہیں ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے فلاں قیم المی قیامتی وسنا ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن میزان ہوگا ہی نہیں سارے معاملات ہی ختم ہو گئے تو عقیدہ اور منحج کی درستگی ضروری ہے جب یہ جنت کو جہنم کے اوپر جو پل سرات ہوگا اسے پار کر کے پہنچیں گے تو جنت کے درمیان اور جہنم کو کراس کرنے کے بعد ایک کنترا چھوٹا پل ہوگا اللہ وہاں پر اہل ایمان کے درمیان جو آپسی ناچاکیاں ہوگی ان کا خاتمہ کرے گا اسی کو سر ہجرم اللہ نے بیان کیا ونزا ناما فی من گل ہم ان کے دلوں میں جو کینا ہے جس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت یا اختلافات تنازعات ہو جائے کرتے تھے اسے نکال لیں گے یہ کیسے نکالا جائے گا اللہ وہاں خود ضمانت لے گا اگر کسی مسلمان نے اہل ایمان میں سے جس شخص نے جو پلسرات کو پار کر چکا ہے ایمان کی بنیاد پر عقیدہ وہید کی برکت سے تو اللہ کہے گا جس نے ظلم کیا ہے کسی دوسرے مومن کے پر تو اللہ کہے گا کہ دیکھ اب فلا بندے کو تو معاف کرتا ہے اس نے تیرے ساتھ یہ ظلموں کیا ذاتی کی چاہے تمہارے کردار کے بارے میں یا تمہاری کچھ پروپٹی تمہارا کچھ مال لے لیا جو بھی ہوگا آپ اسی اگر تو اسے معاف کر دے گا تو اس کے بدلے میں تجھے جنت میں یہ عطا کروں گا بندہ فورن راضی ہوگا کہ اللہ یقیناً مجھے چاہیے میں معاف کرتا ہوں تو یہ سینوں کے اندر جو گیل ہوگا نہ ہوگا ایک دوسرے سے نفرتیں ہوگی صاف پا کو صاف کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ ایسے بخشش کرے گا لیکن یہ سب کے سب ان لوگوں کے لیے جو مخلصین ہوں گے جو عقیدے میں منہج میں نیتوں کے بارے میں ہر جگہ کے پر اخلاص برتے ہوں گے کہیں کسی قسم کی کھوٹ نہیں ہوگی میں ایک روایت کو پیش کر کے طویل ہے اختصار کے ساتھ اپنی بال کو مکمل کر دیتا ہوں امام مسلم نے کتاب المارا میں ایک روایت کو نقل کیا یہ بہت اہم چیز ہے نیتوں کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا دور کرنا اگر یہ چیزیں نہیں دور ہوتی ہیں تو یاد رکھیے گا دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی کسی انسان کے برا ہونے کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی نیت خراب ہے نیت خراب ہونے سے حلال و حرام کی تمیز انسان بھول جاتا ہے صحیح غلط کا فرق بھول جاتا ہے سب نیت کے خرابی کا نتیجہ ہے اور نیت کی اچھائی سے انسان کی زندگی کے تمام معاملات بہتر ہوتے ہیں وہ بہتر سے بہتر انسان بننے کی کوشش کرتا ہے امام مسلم نے کتاب العمار میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی اس حدیث کی اہمیت سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب لوگوں نے سے مطالبہ کیا کہ ابو حرا اس حدیث کو آپ بیان کیجئے جو ڈائریکٹ آپ اللہ کے رسول سے سنے ہو اس لیے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری روایتیں دوسرے صحابہ سے سنی تھی تو ان سے مطالبہ ہوا جو ڈائریکٹ آپ نے اللہ کے رسول سے سنا اللہ کے رسول اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حدیث بیان کرنے لگے بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے دوبارہ انہوں نے مطالبہ کیا حدیث بیان کرنے کی کوشش کی بے ہوش ہو گئے تیسری مرتبہ پھر بے ہوش اس کے بعد جس روایت کو انہوں نے بیان کیا وہ ہمارے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے ایک صحابی رسول بلا وجہ بے ہوش نہیں ہو رہے تھے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے شہید کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اللہ اپنی ساری نعمتوں کو یاد دلائے گا کہ میں نے تجھے ان ان نعمتوں سے نوازا تھا بتا ت نے ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا تو کہے گا اللہ سب سے بڑا عمل اللہ کی بارگام پیش کرے گا شہادت اپنی جان کی قربانی کہے گا کہ قاتل تو فی کا حت تھا استوشت اللہ میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کر دیا اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے زبان کا اعتبار نہیں ہوگا نیتوں کا اعتبار ہوگا وہ کردار تو بتا رہا ہے کہ وہ شہید ہوا لیکن نیت بتا رہی ہے کہ وہ شہید نہیں ہوا کردار نہیں نیتوں کے پر فیصلے ہوں گے قیامت کے دن تو جھوٹا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں تیری جسارت مندی تیری دلیر کے بارے میں باتیں کی جائے یہ تو نے لوگوں کے لیے کیا میرے لیے نہیں کیا اس کے بعد فیصلہ ہوگا اسے گھسیٹ کا جہنم میں پھینک دیا جائے گا سوچیے کہ شہادت کے بعد جہنم رسید ہونا کتنی بڑی بد نصیبی ہے یہ صرف جذبے کی خرابی نیت کے فطور کی وجہ سے شہادت جیسے عمل کو رائے گا کر دیتا ہے اس کے بعد ایک عالم دین جو حافظ بھی ہے دین کا علم بھی رکھتا ہے اسے بھی پیش کیا جائے گا اللہ اسے کہے گا اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تو نے مجھے بڑا نوازا اگر تو نے مجھے شعور نہیں عطا کیا جا مجھے توفیق نہیں دی ہوتی تو میں دین کا علم کہاں حاصل کرتا اس کے بعد اللہ سوال کرے گا تو نے کیا کیا تو کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی قرآن مجید کی تلاوت کی تو اللہ کہے گا نہیں تو بھی چھوٹا ہے تو نے کرت اس لیے کی تاکہ تیری کرت کی لوگ تعریف کرے. دعوت و تبلیغ کے بارے میں لوگ باتیں کریں کہ کتنی خدمت کی ہے یہ کام تھی میرے لئے نہیں بلکہ لوگوں کے لئے کیا اور اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا اس کو جہنم رشید کے دیا جائے گا تیسرا شخص لایا جائے گا سخی فیاض جس نے اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں پانی کی طرح بے دریخ خرچ کیا اللہ کہے گا اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا کہے گا کہ ہاں تو اللہ سوال کرے گا ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا وہ کہے گا ماں عالم اللہ کہ اللہ جس راہ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا جس جگہ خرچ کرنا چاہیے کہ ہاں یہاں مال خرچ کرنا چاہیے میں نے مال خرچ کیا اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے تو نے ایک کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے فیاس کہیں سخی کہیں دلدار کہیں کتنا مال خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا اسے جہنم نم کر دیا جائے گا یہ تین مثالیں ہیں ایسا نہیں کہ صرف تین ہی لوگ ہیں جس نے کوئی بھی نیک عمل کیا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کو دکھلانا مقصود تھا شرک خفی تھا نیتوں کے اندر فطور تھا تو یاد رکھیے گا وہ عمل ضائع ہو جائے گا کوئی بھی عمل ہو شہادت ضائع ہو سکتی ہے دعوت و تبلیغ انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے مال و دولت اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لگانا ضائع ہو سکتا ہے تو دیگر اعمال کیوں نہیں یہ شرک خفی ہے جو ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد کرتا ہے قرآن مجید میں ایک واقعے کی تمثیل بھی بیان کی ایک مثال جو کہ عرب کے اندر مشہور تھا کہ ایک شخص ہو جو اپنے مال کا تین حصہ کرتا اللہ نے اسے بڑا نوازا تھا اس کسان کو شیتکری کو اولاد نے نہیں تھی انہوں نے راتوں رات غربار مساکین کو محروم کرنے کے لیے نیت کے اندر فطور پیدا ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا راتوں رات کھیتی رات کو کاٹنے کے لیے نکلے اللہ نے پوری کھیتی کو تباہ برباد کر دیا یہ بدنیتی کا اثر ہے تین طرح کا نقصان انہیں اٹھانا پڑا سب سے پہلا نقصان اس کھیتی کی وجہ سے سال بھر جو کھایا کرتے تھے زندگی کا گزران تھا ختم ہو گیا اور اسی کھیتی کی بنیاد کے پر آنے والی فصل کی تیاری اس سے محروم اور تیسرا بڑا نقصان کہ غربار اور مساکین کے ذریعے مدد کر کے جو اللہ کے ہاں پر وہ ادر حاصل کرتے تھے برکت کا ذریعہ تھا اس سے بھی محروم یہ بدنیتی کا اثر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوتا ہے ایک اہم روایت یاد رکھیے گا یہ غربہ یہ مساکین یہ ضرورت مند یہ مت سمجھیے کہ ہم ان کو اپنا زکوۃ صدقات کے ذریعے کچھ دے کر احسان کرتے نہیں ہمارے مال کے اندر ان کا حق ہے جس طرح اللہ نے ہمارے مال میں ہماری بیوی کا ہمارے بچوں کا ہمارے ماں باپ کا دیگر رشتے داروں کا حق رکھا ہے اسی طرح ضرورت مندوں کا بھی حق ہے قرآن نصاف کا حق الاساَ الماحروں تمہارے مال میں مانگنے والوں کا محروم لوگوں کا حق رکھا گیا ہے تو یہ ان کا حق ہے یہ احسان نہیں ہے اگر آپ کا بچہ آپ سے جیب خرچ مانگتا ہے کچھ اور خرچ مانگتا ہے تو آپ خوشی خوشی دیتے ہیں اس لیے کہ اس کا حق ہے تو اس سے کہیں زیادہ اللہ نے آپ کو ضرورت مندوں کے لیے بھی مال کے اندر حق رکھا ہے اسے دینا ہوگا اگر آپ اپنے بچے کو نہیں دیتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں غلطی کر رہے ہیں تو غربا اور مساکین کو نہیں دے کر بھی آپ غلطی کرتے ہیں حق رکھا گیا ہے شیخ توصیف الرحمٰن ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا مانگنے کے لیے میں ارادہ کر لیا تو نہیں دوں گا لیکن آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ شیخ صاحب اللہ نے آپ کے مال میں جو میرا حق رکھا ہے اس کو دیجئے میں فوراً دے دیا اس نے قرآن کا حوالہ دیا کہ اللہ نے ہمارے مال کے اندر تو ان لوگوں کا بھی حق رکھا ہے فوراً دے دیا تو یہ احسان مت سمجھیے یہاں بڑی بڑی خامیاں غلطیاں کی جاتی ہیں جھڑک دیا جاتا ہے قرآن نے منع کیا وہ ام مسائل افلاطن ہر کسی مانگنے والے کو جھڑکو مت نہیں دے سکتے ہو اچھے انداز سے جدا کر دو نہیں آپ کے پاس ہے اچھے انداز سے جدا کرو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے جھڑکنا گالیاں دے دینا بے رخی برتنا برا برتاؤ کرنا یہ آپ کچھ دے نہیں رہے ہیں اس کے علاوہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرما فکم کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہیں رسک عطا کیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ضعیف لوگوں کی وجہ سے محتاجوں کی وجہ سے چاہے وہ ہمارے بچے ہوں جو کمزور ہے ضعیف ہے وہ ہمارے کاروبار میں معیشت میں سازا نہیں کر سکتے ساتھ نہیں دے سکتے بیوی ہے یا تو ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں یا ہمارا کوئی بھائی ہے جو نہیں ہمارے کاروبار میں سپورٹ کر پا رہا ہے کمزوری کی وجہ سے لیکن انہی کی وجہ سے ہمیں برکت دی جاتی ہے مدد دی جاتی ہے ان کی دعا کی وجہ سے اور ان کے دل کے اندر ہمارے تعلق سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے پر خرچ کرنے کی وجہ سے تو یہ ہماری نصرت کا اور اللہ کی طرف سے مدد کا ذریعہ ہے انہیں بوجھ مت سمجھیے اللہ کس کو کس کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے تو یہ نیک نیتی اور بدنیتی کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں لوگ رمضان المبارک جو کہ موسم بارہ ہے نیکیوں کا لوگ اس میں نیکیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے تو نیکیاں کرنے کے لیے بنیادی جو چیز ہوتی ہے نیک نیتی اس کے پر توجہ دیجیے تاکہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو بڑی بڑی نیکیاں صرف نیت کی خرابی کی بنیاد پر جذبہ اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں تو ہمیں خصوصی طور پر اس پر توجہ دینا ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص ہو للاحیت ہو تاکہ ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نجات کا ذریعہ بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پرودگار ہمیں دلوں ہمارے دلوں کے اندر نیک نیتی اخلاص پیدا کر ریا نمود شرک خفی جو ہمارے نیک اعمال کے ضائع کرنے کا ذریعہ ہے ان تمام چیزوں سے ہماری نیتوں کی ارادوں کی حفاظت فرما آمین بارک اللہ الکم فرق ادیم الفانی و ایاکم بلآتی و تکر الکیم انََط جوادیم الکم ورف الرحیم